مدر <mutter> دان <mutter> at ستاسٹ چیز کو رکھنا چیز کو بنانے اور کسی شہر اس میں علم بھی شامل ورژل اشیا کسی چیز کو کسی ترتیب ساتھ رکھنے کا نام کتاب ہے مثلاً آپ گوشت جب کچھ سے لے کے آتے ہیں تو وہ سارے حیدرآبادی بھی گوشت لے کے آتا ہے پنجابی اور پٹھان بھی گوشت لے کے آتا ہے لیکن جب وہ گوشت گھر پہنچتا ہے اور اپنے اپنے طریقے کے ساتھ پکتا ہے تو پھر وہ کوئی حیدرآبادی کی بریانی بن جاتی ہے اور پٹھانوں کے انداز سے گوشت بنتا ہے پنجابی بن جاتی ہے اپنے اپنے مثالے ڈال کے پکانے کے اس کو ثقافت میں ترقی ہے جب کپڑا پھٹ کے آتا ہے دکان سے تو ایک کپڑا وہی کپڑا حیدرآبادی سے جاتا ہے تو بنتا ہے تو حیدرآبادی ثقافت بن جاتی ہے جس کی پنجابی پٹھان کے گھر میں آتا ہے تو وہ چلوار بن جاتی ہے وہ ان کی ثقافت بن جاتی ہے چیزوں کو اپنے انداز سے رکھنے کا نام ثقافت ہے جب چیز چلتی ہے تو وہ ایک وہی جتیں ہوتی ہیں ترتیب سے رکھنے سے ایک مخصوص انداز سے رکھنے سے یہ مغلیہ درد تعمیر ہو और ये तुरखों का तर्ज तमीर हो गया कि मस्जिद अभी का अगला हिस्सा जो है वो आपको पता है तुरकी तर्ज तरफी इसी तरीके से वही फर्नीचर होता है रखने के अंदाज की वजह से علم کافر بھی حاصل کرتا ہے علم مسلمان بھی حاصل کرتا ہے لیکن رکھنے کا انداز کافر کا الگ ہوتا ہے مسلمان کا الگ ایک مسلمان ڈاکٹر اور ایک کافر ڈاکٹر مجھے پڑھ مسلمان اس کو اسلام کی ترکیب سے رکھتا ہے سب سے اوپر اگا رکھتا ہے اس کو میرے الگ میرے الگ آپ چلیے جب طلب العلم ہے خریدہ ہو گیا تو ہم نے جانا تو ہے کہیں نہ سیکھنے کو اگر اپنے یہاں آپ نہیں بنائیں گے تو ہمیں کہیں جانا پڑے اصول تو, تو یہ ہے کہ اگر کی طرف خریدا ہے تو اس کے ذرائع فراہم کرنا بھی فرق جماعت کے ساتھ اگر نماز کھا سکتی ہے تو مسجد بنانا بھی فرق یہ کچھ بھی ناور, جا تو نہیں بھی مسجد اور حکم دیا جا رہا تو مسجد میں جانا پڑو کہاں جاتا نماز فرض ہو جائے تو اس کے لیے وضو فرض ہو گیا اس کے نماز ہو جائے اگر آپ کو اب میں آپ کو, تو کہ امارے امارے جو کو دو. اور یہ بتاتا ہوں ہمارے یہاں جو مسکن ہوگی وہاں ہوگی ہم آپ کو یہ سوال میں بھی آئی تلا کل میں علم کا طلب کرنا اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ جب رسول کہہ رہے کہ کیا رہیں گے سالاب العلم مراد کا علم ہے قرآن کا علم صرف تجویز لہٰذا اس کے لیے ہمارے یہاں بین الاقوامی مدار جامعہ بنوری تعمیر ہے جامع فاروق ہے جامع خیر مدارت ہے جامعہ بلا ہے یعنی اس کی جو ایک ڈائمینشن تھی کو مولوی نے لیا اور الحمدللہ اپنا کام پورا کرشکل لے گئے سپیشلائزیشن جو ہے وہ کرائی ہے لیکن جو حدیث کی روح حدیث کے الفاظ میں وہ صرف علم دین کی بات نہیں کرتا ورنہ کہا جاتا کہ طالب علم الدین فریض دین کا علم تر حاصل کرنا فریضہ یا طلاب علم الرگ علم ہندسا حاصل کرنا طلب علم فریضہ تم اللہ سندھ کا پڑھنا ہر مسلمان پر سر العلم الفاظ آپ کے اندر زیادہ بات سمجھانے کا توسیق دیا گیا ہوں اور دیا گیا ہوں اور میں تمام باتوں میں سچی ہوں تو یہ دو جو سوالات العلم العلم دو علوم ملا کر بن ورنہ صرف علم وہ کچھ عال علم جب آپ کہیں وہ دو علوم مل کر بنے علم علمان عال علم سے مراد دو علم علم الابدان و علم الادیان ابدان کا علم اور ادیاان کا علم نالج آف فزیکل سائنس اور نالج آف نارمیٹو سائنس یہ دو مل کر العلم بن کے حضور باتوں میں العلم حالات و العلم العلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ہیں علم کا علم علم ارشاد ہوتا ہے کہ آج تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ الہی تعداد سے مراد اچھا جی یہ علم الہی اور علم شیطانی کون سا ہو گیا کیا کوئی شیطان بھی سکھاتا ہے انجینئر یہ شیطان سے پاتا ہے اللہ سے کیا ہوا پہلے ہم نے تقسیم کی تھی دنیا کا علم دین کا علم آپ ہم نے تقسیم کر کے ہمارا پروفیسر صاحب نے علمی تو وہ جو کشتی بنانی سکھائی اللہ نے فرمایا نوالا اسلام کی طرح تھی کہ کشتی اَنِسْنَعِ الْفُلْقَ میری آنکھوں کے سامنے بنا وق اور میری ہدایات میری بھائی کے مطابق بناؤ تو اللہ نو کو کشتی بنانا سکھا رہا ہے لائی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کشتی بنانا ستھارا. نو ادرک داود علیہ السلام کو کپڑے سکھانا سینا جو اللہ تعالیٰ ستھارا. فرمایا ہوا المنا ہوتا تم ہم نے اسے تمہارے لیے کپڑے سینا سکھایا المنا ہو ہم تم کپڑے سینے کو ان میں لگی سمجھتے ہو جو کپڑے سیتے شیطان نے سکھایا اس کو بڑا احسان ہوتا ہے شیتاؤں کا کہ اس کے صبح روٹی کھا رہا پھر پھر اللہ سے آپ کو مانتا ہے جو گالی سلاتا ہے اسے شہزاد نے سکھایا تو اللہ سے اس کی ڈرائیور کیوں مانگتا ہے جو کلٹیویٹ کرتا ہے زمین کو ہل چلاتا ہے اس کی کھاد ہے اس کے ساتھ اپنی تکنیک سے نام کرتا ہے اللہ اسے کیوں اشن مانگتا ہے پڑھے لکھے جائیں علم میں بول رہا ہوں تو ایل میں بولنا اس نے سکھایا اللہ فل کا میں چلتا ہوں تو یہ میں لائی اور کیوں نہیں دربار چلتے کاگی صاحب سے پاس دو پاؤں پہ کیوں نہیں چلتے یہ بڑی عجیب سی سلا ہے اور عام آدمی کی طرف سے آئے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ پڑھے لکھے آدمیوں کی سنی حضرت اعظم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو علم سکھایا ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم نہیں ابھی نہ نماز فارو علم پر نہ روزہ فاتو ان پر نہ کر علم کی علم ڈول کا ہوتا ہے جو پہلا علم دیا کیا علم فرمایا ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام رکھنے کی صلاحیت دے دی اور آپ یاد رکھے کہ خاتم نہیں ہو سکتا جب تک آپ سو کا نام رہے آپ کی دکان ہوگی سڑک پر ہوگی آپ کسی کو بتائیں گے کہ الیکٹرا پیاز ہے نا زبردست پیاز اس کے بغیر کسی کو بتا سکتے ہو جس شہر میں رہتے تو اس شہر کا نام ہے کوئی بے نام شہر بھی ہے کھاتے ہو پیتے ہو جس چیز پہ بیٹھتے ہو جو چیز سے لکھتے ہو چیز کا نام ہے کہ نہیں گیس کے نام ہے کہ نہیں ایسڈ کے نام ہے کہ نہیں میں سبزی تمہیں کیا چاہیے تمہیں نام تمہیں نالج نام رکھے تھے اللہ تعالیٰ میں نے آدم کو یہ چیزوں کو دیکھا اور نام رکھ دیا یہاں اس کے بعد یہ کیا ہمارے ساتھ ہی سے بال آدمی کی طرح سے تو سب سے پہلے جو علم دیا گیا وہ وہی ہے اس کو آج علم اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں فرشتوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا عالم وال اسلام کا وہ علم اسما کا ساری چیز فریجوں کو بھی دکھا دی کہ دوبارہ ان کے سامنے فریج آدم الام کے نام رکھے یہ فلان چیز ہے فلان جگہ چیز ہے اس کے فلان فلا س پہلا جو لوگ جا جا جا وہ فیزیکل فزیکل باڈی مقابلہ کروائے مہاراج والا آئے گا نام بتاؤ مجھے ان کے اندر نام کرنے کی تاریخ کا روز اٹھانا इला जो हमें स्कार दिया है वो बस इतना इससे आगे बढ़ा ही नहीं जितना डिस्क डाल दी उसके बाद हमारे आदमी को नाम दिखाओ पार्ट से बताओ पता चलेगा तुम क्या चाहिए تو تھا کہ زمین پر خلافت کیسے کرے گا لائف میں وہ صرف دے رہا ہوں جن سے ذریعے زمین کو قابو کرے زمین کو کیپچر کرنے کے لیے قبضہ کرنے کے لیے فیزیکل سائنسز کا علوم بہت ضروری ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے ڈلیے کے دلت اندر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کے بحر سمندر میں حدود کے اندر آپ اس کے جہاز پھیل رہے ہیں اور میزائل مار رہا ہے آپ کے برادر ملک پہ آ کے کس دور پہ مار ہے کہ آپ کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ خود محفوظ فاصلے پر بیٹھا ہوا اور پہلے بیڑے بھیج کے بدماشی کرنا اور آپ پر کے میزائل پروگرام سے اس لیے ڈرتا ہے کہ آپ کے ایکسس وہاں تک نہ ہو جائے گا اتنا لمبا میزائل خطرہ ہے تو زمین پر قبضہ کر رہا تو وہ کیسے کیا ہوا تو؟ قرآن کے ذریعے کیا عیز کے ذریعے کیا یا ڈنڈے کے طور پہ کیا میزائلوں کے طور پہ کیا زمین پر قبضہ کرنے کے لیے علم الاسمان کی محنت بہت ضروری ہے اور جنہوں نے کیا ہمارے اخلاق میں سب سے پہلے بیری بیس نے بنائے بھاگے ایسے مانتا اور اسپین اور فرانس پتہ نہیں ہو گئے اس وقت جو, جو دین زمین ٹیکنالوجی اس وقت کی دریافت تھی تھی زمانت کے قبضے میں یہ قبضہ کیا بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گیا انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا انہوں نے محنت کی ہم سے آگے نکل گیا آج وہ قبضہ کیے بیٹھے تو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے علم الاسمان علم الابدان یہ بہت ضروری لیکن زمین کو چلانے کے لیے علم الدیان علم الہدا حضرت عظم علیہ السلام کامیاب ہو گئے علم السما کا امتحان پاس کر لیے علم الابدان میں فرشتوں پر بازی لے گئے لیکن جب مقابلہ شیطان سے ہوا تو آ گئے وہاں فزیکل سائنس میں کوئی مدد نہیں رشتوں سے جیت جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کشیل ہو گئے کم نہیں ہو جان پمن کا بھی اور زمین کو جلانے کے لیے تمہارے پاس وقت میرے پاس یا ہایات آتی نہیں جی؟ ان کی بھی میں زمین کو جلانا فزیکل باڈی کے نالج سے ابدان سے فیلس کے روم سے زمین پر قبضہ کیا جا سکتا جتنا جو انسان سے چلایا نہیں جا سکتا جب تک ادیا جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدا نہ آئے تب اس کو نہیں چلا سکتے دو جوڑا ایک زمین پر قبضہ کرنا دوسرا زمین کو چلانا ایک ملک پر قبضہ کرنا اور دوسرا چلانا ایک قبضے کے لیے ضروری ہے دوسرا چلانے کے لیے تو حضور میں جو فریجہ العلم. العلم کا جو کیا ہے تو اللہ کو علم کا حاصل ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے مراد اور حدیث اور میں ہندسا بھی ہے تو پھر تو سارے مسلمانوں کو دیب اور ہندسا پڑھنا چاہیے خریجہ بھی کہاسا نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ان حدیث اور ان میں قرآن لیکن کتنے یہاں حافظ اور مفتی بیٹھے ہوئے اسلامیہ اسکول میں کتنے مفتی اور فقیب ایسے ان کے سارے پڑھتے بہت ایسا چلو ہم اس کو نہیں مانتے کہ جو فریزہ صاحب اور ان میں دین کا ہے تو پھر تم نے کیوں مفتی کیوں نہیں بنے تم مسلمان ہوا تو پھر کیوں نہیں بنے تم مفتی حافظ کیوں نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے اگر ان میں دن سمجھتے ہوئے تو مفتی کلاس کو نہیں گئے تو پھر دھجنے دل ضروری نہیں کہ سارے پڑے پرانے بات یہی ماں کا نل مت مین سارے مومن ایک ہی کام کے لیے نہیں نکل سکتے نہ سارے جا کے مدرسوں میں بیٹھ کے مفتی بن سکتے نہ سارے کالجز میں جا کے ڈاکٹر بن سکتے نہ سارے ہل چلا سکتے نہ سارے مدینے میں حضور کے پاس بیٹھ کے حجی پڑ سک نظام کیسے چلے گا وَمَا سارے گاؤں میں نہیں نکل سکتے سارے جہاد کو نکل جائے سپلائی کر سکتے اسلحہ کہاں سے آئے گا بندہ کہ میں سے لوں گا تو بز سے آئے گی وہ بدوک دینے والا بھی پیچھے گھر میں ہوگا کہ کوئی ہوگا انسان بھی صبح صبح جاتا ہے شہری کے بعد آگے لیکن پیچھے چائے بنانے والی چور سے جاتا ہے لیکن پیچھے ناچا بھی لے کے آئے کہا میری پسند تو ان میں سے ہر بستی میں سے چند لوگ اگر نگل جائیں اور جا کے حاصل کر کے آئیں وہ فرض پورا ہو جاتا اس کو کہتے فرض ہے تو پایا اگر بستی میں ایک بندہ بھی دینی مسائل کو بتانے والا ہے اور ہونا چاہیے تو سمجھ نہیں ہو اس بستی کے اوپر سے وہ فریضہ ادا ہو جائے اس کو کہتے ہیں فرض تو پایا چاند آدمی کی کسی کا جنازہ پاڑ دیں تو باقی کی طرف سے ادا ہو جائے نہ پڑے تو پھر ساری بستی کو نہ چاند پاڑ دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے اور جب پلٹ یا اپنی قوم کے پاس آئے تو خبردار اصل جو موزوں تھا اور موزوں ہے, ہے کہ اسلام کی نظر میں دونوں علوم کی دونوں کا تقاضہ وہ کرتا ہے اس میں دونوں انسانی استعمالیت کی ضرورت اور ہر وہ علم جو انسانی معاشرے کو نفع دے سکتا ہے وہ دیکھیے اسلام کی ضرورت لیکن یہ ضرورت اسلام کی حدود کے اندر پوری ہوئی ہے جو طب پڑھانے والا ہے جو کی پڑھاتا ہے جو کیمسٹری پڑھاتا ہے وہ پڑھائے پڑھنے والا پڑھے لیکن اسلامی کلچر کے مطابق ہمارے لوگوں نے فلم نہیں پڑھی یہ کہا یہ کیمیا عربی کا لفظ یہ لفظ ہمارے اسلاب نے پڑھا ہے لیکن ایک مسلمان کی شان سے پڑھا کتاب بسم اللہ ہے نبی پر کلوش دے گا کسی اشو کا امر بیان کیا پکشن بیان کیا تو اللہ کی تعریف کیا سان کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہے؟ تو جو میتھ پڑھانے والا ہے جو میٹری پڑھانے والا ہے وہ کہ اللہ کا نام دیتا تھا پڑھانے والا فزکس پڑھانے والا کیمسٹری پڑھانے والا بھی اللہ کا نام دیتا قرآن پڑھانے والا بھی اللہ کا نام دیتا تو پتا چلتا تھا دیب ہے, دیب ہے اور جو ہندیشہ ہے اور یہ جو میں اس کا تعلق ہوں اللہ کے ساتھ یہ اب ہم نے اللہ کو صرف کامیاب کے پیریڈ میں گدارف کروانا ہے نا کا تعلق کو کے, ساتھ ہے. کے ساتھ یہ چیز ہے. یہاں آگے کلچر پراپت جو علم حاصل ہے لیکن اس کو رکھ رہا ہے کون لوگوں کی ترکیب کے ساتھ جن کا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو حاصل کریں گی اور مسلمان ممالک اتنے اتنے بڑے پلازے پندرہ پندرہ ہزار ڈالر ایک رات والے ہوٹل یہ بنا سکتے ہیں اپنے یہاں یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے کہ بچے محران رہے یہاں پر کس چیز کی کمی پڑے اور مسلمان رہے ڈاکٹر بھی بن جائیں مسلمان بھی رہے دان بھی بن جائے مسلمان بھی رہے وہ تو روح نکال لیتا ہے نا وہاں والا وہ جو پلٹ کے آتی ہے وہ تو بدرو ہوتی ہے اس میں وہ جو آپ نے بھیجا ہے پلٹ کے وہ بچا نہیں آتا وہ تو نکال لیتا اسے اقبال نے گار بن کہ گلا تو گھوڑ دیا تیرے آ رہے مدرسہ نے تمام سے آئے سدا لائے گا لیکن اس میں بچے کا کیا سمندر میں کپڑے بھی نہیں لینا آدمی کلچر سے متاثر ہونے کے یہاں ہمارے اندر آتے مسلمانوں میں سے رہتے ہیں عیسائی آ کے رہتے ہیں ہمارے کلچر سے متاثر ہو گئے کاسلام علیکم روز لوگ مسئلہ سکھ سلام کر کے جواب دینا چاہیے صرف اسلام کیوں کرتا ہے تمہیں تمہارے کلک سے متاثر ہو اسلام تمہیں جواب دینے سے نہیں ہوتا اس لیے کہ اسلام کی بھی دعائیں وہ علیکم اسلام اور نیجیت کے مددگار اس آدمی کو مسلمان کر کے اسلام کی وہ علیکم اسلام دعا ہے قرآن کا تم میں سیا صرف نام نہیں دیا تمہیں کوئی گڈ مارننگ ہے تمہیں کوئی تو میرے کو السلام ازا کوئی جی تم بے صحیحت یا تو کبھی تمہیں گری پی دی جائے تو سے بہترین بولتے پلٹ اور اردو ہے یا اٹھنا ہی چاہتا تو میرے کہا گڈ مارننگ کیا سر مارننگ کیا سر سوال خیال کرتا سوال روکا دوست والو جیسی تھی اب جیسی پڑھا کرو علیکم کہو علیکم جب تک بندہ زندہ کی دعا کرتے جب تک وہ زندہ نہ کرتے رہے گا کہ وہ ہمارے کلچر سے متاثر ہو ان شاء اللہ ماشاء اللہ حمد اللہ یہ ہمارے بولے جملے اسی طرح جب ہمارا بچہ باہر جاتا ہے تو پھر نام بھی اس کا جو ہے وہ اچھی بول جاتا پھر وہ اللہ سطح سے متاثر ہو سوال یہ ہے کہ تم اپنے یہاں وہ ارینجمنٹ کیوں نہیں کرتے کس چیز کی کمی ہے تمہارے بڑے بڑے شاہ بڑے بڑے قومی بڑے بڑے جی کے دنیا کے سب سے بلا دینا مارا اور فلاں اور بناتے تم یہ نہیں بناتے سکتے یا کوئی تمہیں بنانے دیتا نہیں ہے شاید کہتا ہے میرے سارے سفس کو پرندے کو تفس کہتے پنجرے کو وہ جو پرندہ پنجرے میں قید ہو گیا اس کو شکاری سے کوئی گلا نہیں باغبان سے کوئی گلا نہیں ٹھیک ہے باغ بانگ میں کا تو کام یہ ہے نا فائی لگا کے بیٹھا ہوا کہ کوئی آئے پرندہ میں پکڑوں گلا کس پر ہے جس نے اس کو گھر میں نہیں کیا اور اس کے چڑھنے کے لیے باغ میں آنا پڑا پکڑا گیا میرے سائے تفس کو نہیں باغ, باغ سے رجشت मेरे घर में आपो दाना जाता तुम अपने यहाँ पाल के जाते वहाँ बहुत माँ बाप ऐसी दूर बहन पशु ऐसी दूर बाप बंदा बेटा चढ़ गए क्यों गया है कभी है ना घर में आपो दाना नहीं दिया तुमने एक तरफ अदा के रसूल सक अला से तुम तालाबी था तुम دوسری طرف تو انہیں وہ فرض پورا کر لگے کہ یہاں جگہ کوئی نہیں بنا یہ مجرم کو پڑھے بچہ سانس پڑے یہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یہ ہماری راستے اللہ کے رسول صلی اللہ کرواتے خالح تو دعا کے حکمت کی بات علم کی بات مومن کی کھوئی ہوئی نیاش ہے جہاں کہیں اس کو پاتا ہے یا خود ہے۔ مسل میری گھڑی کو ہو گئی فون آتا کہ میرے پاس میں جاتا ہوں پتا چلتا ہے تو بدرجی کے پاس میری گھڑی ہوئی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں نہیں یہ بالکل نہیں ہوتی ہے بھائی وہ یہودی ہے یہ چیز تو تیری ہے اس وقت یہ کبزا کیا ہوا ہے یا کیا ہے مگر تو مومن کی کوئی بھی میلاس ہے کیوں کس کو دیا تھا اللہ نے آدم کو دیا تھا آدم ہمارے پاس ہے اور وہ ہماری میلاس ہوئی کہ نہیں ہوئی No. لیکن اگر تم بڑے ادارے نہیں بنا سکتے تو کم از کم جو چھوٹے ادارے ہیں ان کے اندر تو ایسا سسٹم کر رہے کہ بچے کو اسلامی طریقے سے پروڈکٹ کرو وہاں جا کر کے وہ خراب نہ ہو کہ اگر فاؤنڈیشن تم اسلامی بنا دے اور اسلامی بنانا سے یہ مطلب کے اسلامیات کے پیریڈ میں اسے جو ہے وہ بڑا اچھا کاری اور مفتی لا دو سائنس کا ٹیچر بھی مسلمان ہونا چاہیے اور وہ علم والا ہونا چاہیے آمی. جو سائنس پڑھائے تو یہ دیکھے کہ رسنی نے کیا کہا تھا نے کیا کہا تھا فلاں نے کیا کہا تھا فرائز نے کیا کہا تھا فلان تو ساتھ یہ بھی دیکھی اس کے بارے میں قرآن نے بھی کچھ کہا کہ اور قرآن کی متعلقہ آیات کو اسٹڈی کر کے بچے کو سمجھایا کہ قرآن بہت ہے تو وہ اس کو, اس کو اس اس تاکہ دونوں بچے کے سامنے دس میں پڑھتا ہے ان میں وہ کے نمبر لے لیتا اللہ کا اس کے ساتھ مطلب. بے خدا سائنس کو دے کے بغیر سارا شو کے سالان لگوا لیتے اس کو مرے گانے کو کیا کرے گا پیرا شوٹ دور کھولنے کا طریقہ بتاؤ وہ کھولے وہ موبائل کے اندر ایک سہولت ہوتے ہیں کہ آپ پہلا جو اس جب عام کریں اس پہ آپ اپنی مرضی کا جملہ ڈال سکتے ہیں ویلکم بھی کہہ سکتے ہو السلام علیکم بھی کہہ سکتا وہ بسم اللہ رفان رقم بھی کہہ سکتے ہو تو مسلمان اس میں بسم اللہ رفان رکھنی پاتے السلام علیکم جب اس کو آن کرتا ہے پہلے تو مانتا نا بورڈ کے بعد وہ السلام علیکم بسم اللہ رحمان جو بھی اس کو آن کرے تیرے بچے کو نیو جات کے ایسے میتھ کے پیچھے تک میں نے کتاب کا واضح کیا تھا سائنٹیفک انڈیکیشن قرآن کتاب دنیا کے بہترین علماء ہر فیلڈ کے علما گائنگ ہڈیوں کے جوڑوں کے بعد دماغ کے سخت دیالوجسٹ یعنی وہ اوور آل پورا پینل ہے انسانی زندگی سے متعلق ہر ماحول مستر چینل اور جس چیز کی آیت ہے اس سے اس کی رائے لی گئی گائن سے بھی لیے انسانی کا رائے سے متعلق جو آواز ہے ان کے بارے میں وہ کتاب ہے اور بنگلہ دیش میں شاید ملتی ہو تو ملتی ہو یہاں کلچرل پروفیشن کا تین جن کی کاپیاں کروائی ہیں اور پاروں کے پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا پارا پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی اور پرانے حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہیں کہ علم, علم علم لائی کوئی بھی علم میں شیطانی نہیں ہو. اس کا استعمال شیتانی ہوتا ہے یہ آپ اللہ نے قیدا جب شیطان نے قیدا جس اس کے استعمال شیتانی ہوتا ہے یہ کان اللہ نے پیدا کی شیطان نے پیدا کی کہ اس کا استعمال شیطانی ہو سکتا ہے یہ زبان اللہ نے پیدا کی ہے قوت کو ہے جو اللہ نے عطا کی ہے شیطان نے بھی اتا کیا مگر اس کے استعمال کیسانی ہے اسی طرح علم اللہ نے عطا کیا ہے استعمال شیطانی ہو سکتا ہے وہ تو دینی علوم کا استعمال بھی شیطانی ہو سکتا الگ کس طرح کو کون لڑکوں علما یہ تو فردیں کون ڈال رہا اسلام خان عمران کا کہ مولانا فلاں مولانا فلاں اتنی لمبی ڈگری ہیں بینر پہ جگہ ختم ہو جاتی ہے ڈگری نہیں ختم ہوتی اور اتنا ہی کون ڈال تو ان میں قرآن کا استعمال بھی چیتانی کو دل کے بھی کے چیتانی کو بھی استعمال کر ہے علم؟ میرا گاڑی چلانے کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارا تلواروں اور دیلوں سے کیلنا مجھے نقل پڑھنے سے زیادہ پیارا لگا علم ہے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام قلوم کو جمع کر انسان سے متعلق حیوانات سے متعلق جما دات سے متعلق تمام علوم کو جمع کر کے فرمایا جو علما یقیناً اللہ سے وہی وہ ڈریں گے جو اللہ علماء, علماء کن سے جو آئس میں اللہ نے پورا جسم کے کن کی علامات بایولوجی جان جو فرمائٹ طریقے سے کیا جائے یہ بنائی جو جو جگہ ہیں وہ اللہ, کی ہے اللہ نے جو پہاڑوں کے رنگ ہیں اس میں میں نے ایک حکمت رکھے جاؤ جا کے ساری زندگی لوگوں کی لگ جاتی ہے اور یہ پہاڑوں کے جو سیمپل وہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کے طرح اپنی اپنی فیلڈ کا عربی زبان میں ہر جو ماسٹر ہوتا ہے تو عالم کہتے ہیں یا پور اولا ما اور فدیالوجی کے اولا ما یہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت کے عالم سے مرادہ ہوتی ہے کالی حافظ کو مدرسے کے آرم جاننے والا جو بھی لرنر ہوتا ہے اس کو عربی میں اور یہاں علماء سے مراد اس آئےت میں جتنے اللہ تعالیٰ نے شعبے دلوائے ہیں جو بھی اس شعبے میں جائے گا آپ دیکھیں ہم نے کہا گیا جی جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا نے دیکھا غور دیا لیکن ہم نے بھی آج غور کیا پتہ پتا چلے یہ دو گیسوں کا مجموعہ آکسیجن کی دکھنی ہائیڈروجن گیس آج پتا چلا حکم پورا ہو گیا نا سارا آئی کون کیا تم نے دیکھا شہر کھانا کس چیز سے پتا کیا پتا چلا نا بھی نہیں نا تو اس چیز کو سیو کرنے کا ایک کیمیکل ہے کہ کے اندر ایک ایسا چھوٹا بھی کنہیں آنکھ سے نظر نہیں آتا ہم سے پتا ہوں کہا احلائی میں رونا تک اونٹ کو دیکھتے نہیں تم کیسے پیدا کہ اونٹ کو دیکھنا اللہ ہے کہ نہیں حکم ہے کہ نہیں دیکھا ہوں پتہ چلا جناب اونٹ تو وہ چیز ہے جس کی ناک میں وہ جدید کسی جانور کے اندر میں اور یہ سیونٹی پرسینٹ پانی بتا لیتا ہے نمی باہر نہیں جانا کیوں؟ چہرا میں رہتا ہے وہ جانور پانی دور دور کوئی نہیں ہوتا دادا ایسا سسٹم اللہ نے بنا دے کہ زیادہ سے زیادہ پانی اس کے ہوئے. وہ ہے۔ بات سمجھ لگی اللہ کی شان سمجھ میں نہیں رکھے تمام جانداروں میں وہ جاندار ہے جس کے اپنے اندر پیدا ہوتے ہیں باقی تین جاندار کے اندر پیدا نہیں ہوتے جا سکتے اسی لیے دو دو مہینے تک بھوکا کر اگر کوئی بکری تمہیں مل جائے تو دو تین دن انتظار کرو اعلان کرو اس کے بعد اگر تم جاؤ تو تم کھا سکتے ہو اس کو لیکن اگر اس کا مالک پلٹ کے دہلی چڑھے کہ رسول اللہ پر اون مل جائے بندے صلی اللہ, اللہ سلمایا اون کے ساتھ تیرا کیا تھا لگا وہ اپنا کھانا پینا خود کا خود لگتا ہے مالک بکری مار جائے گی اس, اس کی تمہیں اجازت دے دی ہے پکڑ کے باندھو کھانا پانی دو یہ دو تین دن کی, دو دو کی, کی جنگوں میں کام بھی کرتا ایس اے واٹر جہاں لشکر قیام کرتا تھا ایک دو چار کیے وہ پانی کی پوری باقی ہر के अंदर पानी मेले में जाता उसका पानी अलग टैंक बना उसमें जाता है वो पूरे का पूरा टैंक ऐसे मस्ती की तरह पकड़ के साइड पर रख लेते थे पानी वो ठंडा पानी ठंडा भी आपको पता है कि गर्मी में पानी ठंडा होता है सर्दी में गर्म महसूस होता है उसके अंदर रहता है पानी का टेम्परेचर भी ठीक ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جب اس کے اندر سے نکالتے ہیں گوشت کھا لیتے ہیں پانی پی لیتے اتنی بڑی ان کو سہولت دی اس سے اللہ نے فرمایا پھر آپ ایک آیات نہیں زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے آیات اس کا مطلب یہ ہے نا کھودو زمین کا جائزہ لو میری آخیں ڈھونڈو ہو اور جیسے قرآن اللہ کی آتے تو پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں اسی طرح زمین میں رکھی ہیں تو حکم ہے کہ ڈھونڈو فرمایا بس یہ ان کو بھی اپنے بھی ڈھونڈ اپنے دماغ پہ کام ہو رہا ہے پھیپڑوں پہ کام ہو رہا ہے گردے پہ کام ہو رہا ہے گردے, گردے کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی دس لاکھ ناریاں ہیں ان ناریوں کو زمین پر رکھا جائے تو چونسٹھ کلو میٹر جگہ دے اور تیرے اخروٹ جتنے ناگرک گھٹنے کے اندر سارا کارخانہ کمایا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے کم از کم سترہ کارخانے چاہیے جو کام یہ کر رہا ہے تیرے بدل کا دیا کرتا ہے کس چیز کی کمی ہے وہ تیرے بدل کو دیتا ہے ایکسٹرا باہر نکالنے جو تیرے گھٹنوں میں چاہیے وہ گھٹنوں میں بیچتا ہے جو دماغ میں چاہیے وہ دماغ میں بیچتا جدھر کیا کام इन सबसे क्या होता है कि अल्लाह के सामने आता है इसी जमाने में हम ये समझ करें सूरज जो है ये तो खिलाड़े जितना है हम कहते सूरज खिलाड़े जितना होता है चांद जितना होता है और सितारा जो होता है ये खारे जितना होता है ये आप अपने आपकी जुबान से भी पका था पड़ा करा चांद फा और तारा जो है ये खारा روٹیاں لے کے آتے ہیں ہم تو یہ سمجھے اتنا آپ پتا چلو کیا ہماری زمین سے بھی تمہیں کھلا پڑا عصمت آئی لاپتی کہ نہیں ہے وہ کھلارے میں زیادہ عظمت نہیں ہے اس میں زیادہ اسمت اللہ کی آیاس ہے کہایا کہ نہیں کہا نکال لال رہا آسمان آسمان کو دیکھ سارا سرا دیکھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا اب اگر دیکھنے کے لیے اللہ کا حکم تو دیا نا اس نے دیکھ تو جتنا قرآن پڑھنے میں میں محنت لگا لیتا ہوں سوال ہے نا احنت سے میں اللہ کا حکم پورا کرنا ورنہ بہت ساری تو دور آسمان کو کہہ دیا گیا دنیا بھی اور جو جوتا ہے بےچاری قیمت خراب ہو گئی میرا بچہ آپ اور اس کا بچہ ہے وہ میڈیکل پارٹا اس کا مطلب ہے وہ جو تقدس کا احساس ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے ادھر نہیں حالانکہ حکم وہ بھی اللہ کا پورا کر صحابہ میں سارے کوئی اقصی یہ بھی فریج ہے وہ بھی فریض ہے یہ بھی مقدس ہے وہ بھی مقدس ہے یہ بھی آدم اس کو دیا گیا وہ بھی آدم اسلام کو دیا گیا لہٰذا مسلمان کا جو گیت کو آسر کرنا وہ آئے پہلے آپ سنیجیے آئے نمبر ہے چالیس سورج سورہ پاتے اندر اندر سماج کیا تم دیکھتے نہیں کہ نے آسمان سے پانی ناظک کس طرح نازک ہوئے سمارا نلوار اس کے ذریعے ہم نے پھل نکالے کیوں نکالے اس پانی میں کیا بات ہوتی ہے اس کے اندر نائٹروجن اتنے پسند ہوتے یہ جو اولے ہوتے ہیں یہ بتنی کھاد ہوتی اس کے ذریعے پانی کو الیکٹریفائی کیا گیا بجلی آپ کو نظر پانی پہ بات کا بہترین پانی گاڑی میں ڈالنے کے لیے کون سا ہوتا ہے بہترین ڈالنے کے وہ جو باش کا پانی جو کسی پلاسٹک کے یا مٹی کے برتن میں جمع کیا گیا تو اس میں جو بات ہوئی ہے وہاں پہ جو کتاب مجھے قرآن بتایا گیا کہ کتنے ہزار ڈگری پر الیکٹریفائی کیا جاتا ہے اور وہ بہترین پانی ہوتا ہے کھاد کے لیے جو جنگل ہوتے ہیں آپ نے کیا جاتا فیکٹری لگی تھی نا وہ زیادہ ہرے بھرے ہمارے باغیجیوں سے نیم اوزار بے شک لوگ سبقل والے بنا مشقت پلے باغ لالو جو کرتے سارے رخ جنگل میں بلکہ رخ باغ سے زیادہ ہرے بھرے ہوتے نہ کوئی کھاد دینے والا نہ کوئی کاٹنے والا نہ کوئی کیمیکل مارنے والا کیا ہے؟ بھی مختلف انلواز ایک تو فیلڈ یہ ہو گئی کہ بارش میں محنت کرو دیکھو کیسے برستی ہے بادل اٹھتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے وہ دوبارہ یہ فیلڈ ہوگی سماراج سے مختلف انلواز ہوا پھلوں پہ محنت کر کے دیکھو ان کے رنگ تبدیل تو ہو جائے ہے اور ذائقہ تبدیل تو ہو جاتا ہے بے واحد پانی یوس کا ملا ذائقہ کیوں غلط جداسوتا دونوں ملے ہوئے ایسا بھی کہ ایک لاہور کچھ اور ملے ہوئے پانی بھی ایک ملتا جاتا انگور میں وہی پانی جاتا ہے تو اور مزہ ہے گنے میں, میں جاتا ہے اور مزہ ہے وہی پانی آم تو لگتا ہے آم سے نکلتا ہے وہی پانی تم اور مزہ کرو اس میں کیا ہے مختلف امروان ہو اس کے ذائقوں میں پہاڑوں میں جدا تم بھی مختلف پہلوان ہوا ان کے بھی مختلف پلوان جو ایک جیسے نہیں اور دیکھو سیمپل لو کی کیا حمت کیا ہے کون کون سی منرل ہے تمہیں کا نکالا ہی نہیں ہوں نکالا نہیں پٹرول بال نکالا تم نے بنایا کسی نے کہ نکالا نکالا تھا دودھ تھا جاؤ پہاڑ دیکھو سونا کاش نہیں تھا کانوں سے پہاڑوں کی طرف جا میں نے وہ وہ لوگوں کے اندر ویسٹ جنور عام جو کیٹلز ہیں جو تم بکریاں گائےسیں خون ان کے اندر مختار ان کے بھی مختلف رنگ یہ رنگ کب دن کہاں ہوتا جاؤ کہ دین کی محنت کرو جاتے نیند نہیں پڑو جاتا ان نماز اب صلاح نے جو رب کو جتنا زیادہ جانتا جاتا اتنا ڈرتا जब कोई आदमी आपको पता चले कोई आए तो पता चले देखीजिए साहब पता ही कौन आपको लिस्ट नहीं करवाया पता चले साहब ये माशाला बहुत बड़े उदेदार हैं फलांत काम भी इनकी मजदूरी के बगैर नहीं हो सकता फुला मजदूरी के बगैर नहीं सकता <सथ> फुला काम इनकी मजदूरी के बगैर नहीं सकता <सथ> कोई एक पोर्सा जी मिला जब कर उसको बात नहीं कर अब दूर आप उसके काम व्यार करते चले کوئی ٹھنڈا لاؤ اس کے لیے بڑھ رہی ہے نا جتنا تم جیت جاؤ گے جس چیز کے بندے کے اندر جاؤ گے تو وہاں تمہیں آپ نظر آگا کیا ہے مالکانا اپنے من میں ڈوب کر پانچ دور نہیں جا سکتے تو اپنے دیکھتے نہیں ہوں نظر آیا فرمایا جس جس فیلڈ میں جاؤ گے پہاڑوں میں جاؤ گے تمہیں رب نظر آئے بادلوں میں جاؤ گے تمہیں رب نظر آئے بندوں کے اندر جاؤ گے تمہیں رب نظر آئے گا اناج پہ محنت کرو گے ان کے سسٹم کو ان کے لائف اسٹائل کو ان کے رہنے کا جو اپنا کلچر ہے اس کو دیکھو گے تمہیں رب نظر آئے گا مکی کے کام دیکھو گے تمہارا نظر آئے گا انما اِن جو جتنا زیادہ جاننے والا ہے رب زیادہ ہے خوش اپنی جگہ وہ جو مولانا روم نے اپنی کہانی میں ذکر کیا ایک بچے کا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کر رہا تھا اپنے انسانوں کے ساتھ انسان. کہ اللہ تو میرے پاس ہو تو میں تیرے باز ہوں تیری جنگال پاؤں دباؤ تجھے بکری کا دودھ تو یہ ساری سفار کو پیار کرتا تھا کہ کو سارا اللہ تعالی بھی اب اس کا خلوص آپ نہیں دے اللہ کو جو سمجھا تھا ہمیں آسمان بہت نزدیک نظر آتا تھا تو اللہ کی ذرا نزدیک نظر آتا تھا اس لیے پرانے زمانے میں لوگ اللہ سے ڈرتے بہت اوپر بیٹھے آپ اس میں رات کو بندے سے دور کرتے کوئی مریض اتنے دور رہا ہے پھر آ کے چل رہی ہے ایک, روشنی ایک اور آج محسوس موجود اللہ کام رہتا ہو. اللہ دور ہو گئے اتنا دور بیٹھا ہوا اچھا اس کے لیے اتنے کمی ایمان کی ضرورت ہے اور وہ دیکھنا کیسے جو اپنے اندر دیکھے گا نا یہ رب نظر آئے دیکھ کس طرح پیدا ہوا بندے کیا کرے گا اپنے کاموں سے نزدیک نظر آتا ان کاموں پہ سوچے اگر ان کاموں پہ رکھا کرے گا تو تھوڑی لوگ طرح خود خود بند گئے بندہ خود خود بند گیا ایسا یہ ہوتا تھا نیو ولڈ بند ہے, وہ آئے اور, اور بندہ بن گیا ادارے میں رب تو مسلمان ہی میں پڑھے گا پھر بھی نماز پڑھتا ہے کہ بات ہی کوئی حقیقت ہے کو فالو کرے گا اگر استاد میں بے خود کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ بنا ہے میں بچے پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں ہوم ورک کرتے ہیں اور قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں متعلق نہیں تو کسی سے پوچھ نہیں کسی کو فون کر کے پوچھے دیے کریں آپ کو بتا نہیں اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ سب کی اصل میں آنے والی نہیں جو ان کے جب اللہ تعالی یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہم پانی کو چاہیں تو ہم لے جائیں تو جو جانتا ہے اسے پتا کہ یہ دو گیسیں جڑی ہوئی ہیں پر روزگار جائے تو آج ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کر کے گیس بنا دے پانی بہت بگاڑ پتا یہ دن دھمکی جو ہے یہ دھمکیٹک دھمکی ہے جو ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دے ہے یہ ہو سکتی ہے بتا آسمان نے اللہ جب پیاز لگی تو آپ تو سردی کے روزے نا چائے کے ساتھ روزہ گرمی کے جب روزے اٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا ہو پیاز سے بن لگی ہو بندہ تقریب کر کے آیا اس میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم کو ذرا سوکھا ہوتا ہے روزا. بہار اور بندہ کہتا کہ بس یہ روزہ آزان ہوگی تو میں ٹوٹ پڑوں گا جناب میں تو بہت وہاں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یہ آزان ہے اتنی زیادہ پیاز کا ضروری ہے اور وہ صبر کر رہا ہے اس کا خبر دیکھو اور ڈر اس نظری کو نہیں آس کا دیکھا نہیں زیادہ پانی دیکھو سامنے پڑھا نہیں پیلا اس وقت جب اس کے سامنے وہ آج پڑی جائے ہم پانی کو غائب کرتے اور بندہ جانتا ہو کہ غائب ہو جاتا تو ہاتھ باندھ دیتا اللہ ایک بار پیڑ نہیں پھیلتے یہ جو پیاس لگی ہوئی ہے بندہ جب چار سال کے بعد یہاں سے جاتا میں سارے کوئی ایک بار گھر والوں کا منہ تو دیکھتے اس کے بعد ہے کوئی بات نہیں آپ جائیں گے گاڑی میں بھی بیٹھتا ہے تو جانتا ہے اور وہ جس فیلڈ میں زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر آپ کے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ شکر جب وہ انتحان دے کے آتے نا تو پھر وہ بتاتے جو پھر ہوتا وہ بھی بتاتا یہ وجہ ہوئی تھی سوال ایسا میں نے ایسے جواب دیا تو میری ان کے ساتھ ساری میرا زیادہ تر نالج ان لوگوں کا میں اس میں وہ مانتا ہم جب وہ بیان کرتے قرآن تو ان کا بھی مان پڑتا ہے وہ جب مجھے بتاتے ہیں آیا میں قرآن کی آیاز بتاتا ہوں وہ وہاں کی آیات مجھے بتاتا میں ان کا ایمان بڑھاتا ہوں وہ میرا ایمان بڑھاتا ہوں میں بڑا گناگار آدمی تھا جی ایک دن میں نے برین آپریشن کیا ایک آدمی کا اور جب میں کھوپڑی کا پتنا اچھا تھا کیبل ننگی ہوئی تو میں پانچ منٹ کے لیے سکتا ہو کہ اس کا بھیت رہی دیل کو پورا رہا تھا. بس اس کو دیکھ کے دنیا بن گئی ان سے خدا کہاں ملا جا. حرام مرض یہ کے کنیکشن سے دیکھ تجھے آیا کہ کائنات اللہ کا شام دا یونیورس از ولڈ آف گاڈ دا ہولی بک از ولڈ آف گاڈ یہ اللہ کا قول ہے وہ اللہ کا حیل ہے اور حیل میں صداد کوئی نہیں ہے. وہاں بھی یہ کمبینیشن یہ سارا علم ہے یہ ہے کہ یہ علم الاحی ہے اور وہ جھوٹ ہے آپ کو جو مرضی ہے ہر علم فرمایا جب آپ گاڑی میں بیٹھتے تو کیا رہا بہان اللہ جی سب کا اللہ گاڑی مسرت کس نے کیے تمہیں چلانا وہ لوہا ہے لوہے کسی کی مثال دے کی وہ بگڑتے تو تیرے کعبوں میں بڑا جہاز کا نہیں تعریف کیوں کر رہا ہے اللہ کی؟ اگر یہ علم نہیں فرمایا ہوں اللہ شام کو جب کشتی بنا لو، کشتی جب پانی میں اٹھے اور تم اس پر جم جاؤ وجہ پر تم جم جاؤ بولو سبحان اللہ تعلیم کشتی چلے تو بنانا بھی سکھایا چلانا کہ نہیں گاڑی سنبل کرنا بھی اس میں گاڑی چلانا بھی علم ہے مسکنسن درست کرنے کی ضرورت ہے وہ نالج ہمارے باپ کی میرا ہے آدم علیہ السلام کی میرا ہے ہماری کوئی بھی ہے اسم اللہ کر کے محنت کریں اپنے آپ کے ادارے بنوائیں تاکہ ہمارا بچہ باہر جا کے وہ نالج حاصل کرنے کے لیے خراب نہ ہو اللہ تعالیٰ کو حقیقت فرمائے ہمارے حکمرانوں کو